مذرات اس جلسے کے سلسلے میں جو اشتہارات چھپے تھے اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ہمارے بہت سارے اکابر اور مشائخ اس جلسے میں تشریف لانے والے ہیں اور واقعی امید بھی تھی ان کا ارادہ بھی تھا لیکن مقدر کی بات یہ تھی کہ چند وجوہات کی بنا پر یہ حضرات تشریف نہ لا سکے اس میں حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب جانشین مرشد عالم حضرت شیخ غلام حبیب صاحب شیخ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب ابھی ہی کچھ عرصہ قبل حضرت کو یہ دل کا دورہ ہوا تھا تو پھر پانچ سٹینٹ ان کے جو آرٹریز از بلاک تھی تو فائیو ان کے ان کو لگائے گئے پھر بھی ان کو امید تھی کہ وہ اس جلسے میں تشریف لائیں گے پہنچیں گے ہمیں بھی امید تھی لیکن ڈاکٹروں نے یہ کہا طبیبوں نے یہ کہا کہ خطرہ اس بات کا ہے اس آپریشن کے بعد اور اس ٹینٹ کے لگنے کے بعد کہ جب ہوائی جہاز اڑے گا اور جب لینڈ ہوگا خطرہ اس وقت یہ ہے کہ شاید دوبارہ ان کو دل کا دورہ ہو جاوے تو طبیبوں کی یہ رائے تھی یہ درخواست تھی اور ان کا یہ اوپینین تھا کہ بہتر ہے کہ حضرت سفر نہ فرمائے تو ان کی اس وجہ سے طے ہوا کہ حضرت وہیں تشریف رکھے حضرت کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے دعا فرمائے اللہ تعالی حضرت کو شفاء کاملہ عاجلہ آج عطا فرمائے اس کے بعد حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برقا بھی تشریف لانے والے تھے لیکن چونکہ حضرت شیخ طلحہ صاحب ابن محمد زکری چونکہ بیمار ہے ہندوستان میں ہے اس لیے مولانا یوسف صاحب ان کی عیادت کے لیے وہاں پر تشریف فرما ہے اس لیے حضرت یہاں پر نہ پہنچ سکے دعا فرمائے اللہ تعالی حضرت شیخ طلحہ صاحب کو بھی شفا کا ملا آ عطا مستم راتا فرمائے اسی طریقے سے مولانا ہاشم صاحب بڑی والے وہ بھی کچھ علیل ہیں تو انہوں نے بھی معذرت کی تو ان کے لیے بھی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ دعا فرمایا اللہ تعالیٰ سب ہمارے اکابر کو یعنی عافیت عطا فرمائے ان کی تندرستی میں ان کی صحت میں اور ہم جیسوں کو زیادہ سے زیادہ ان حضرات کی قدر کی اور ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ خلیف شاہ ولی اللہ صاحب حضرت مولانا قمر الزمان دامت برقاتم بھی واقعی ایک تشریف لانے والے تھے حضرت نہ پہنچ سکے لیکن حضرت نے سب کی خدمت میں ایک معذرت نامہ لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ حضرت مولانا قبر الزمان صاحب کی طرف سے تمام حضرات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرت احباب محلسینا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل و کرم سے دار العلوم پریسن کا افتتاحی جلسہ منعقد ہو رہا ہے مگر افسوس صد افسوس کہ اپنی چند اہم معذوریوں کی وجہ سے بندہ حاضر ہونے کی سعادت جسمانی کے لحاظ سے دوچار ہو گیا مگر روحانی اور قلبی بھی اعتبار سے وہاں حاضر باش ہے آج سے بیس سال قبل مشفقی المکرم صاحب جذب و حال حضرت مولانا اسماعیل صاحب وادی قدر نے اپنی غایت, غایت محبت اور عنایت کی بنا پر جامعہ ات القثر برطانیہ کے افتتاحی جلسے میں شرکت کے لیے خصوصی دعوت سے نوازا تھا جس کی بنا پر آپ سے خاص محبت و عقیدت کے ساتھ ہندوستان سے طویل سفر کر کے اس مبارک جلسے میں شرکت کی سعادت حاصل کی تھی جس میں لڑکیوں کی دینی تعلیم کا پورا انتظام کیا گیا تھا اس کے چند سالوں کے بعد دو ہزار پانچ میں لڑکوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مجمع الابرار ابرار اکیڈمی کی عمارت خریدی گئی تھی مگر چونکہ اس میں لڑکوں کی رہائش کے نظم کی گنجائش نہ تھی اس لیے عزیز الخل مولانا فضل حق صاحب کسی قطع زمین کی تلاش میں تھے جس میں رہائش کا انتظام ہو سکے اس لیے دو ہزار بارہ میں پریستن کالج کے موجودہ جگہ کی فروخت کی خبر ملی تو کوشش کر کے میں دو ہزار بارہ میں یہ زمین خرید لی گئی چنانچہ حضرت مکرم مولانا اسماعیل صاحب والی رحیم اللہ کو یہ زمین دکھائی گئی تو حضرت مولانا نے بہت پسند فرمایا اور اس کی آبادی کے لیے دعا فرمائی مگر افسوس کے اس کے چند ہی ماہ حضرت دار آخرت کو رحلت فرما گئے انداہی اور انا الیہ روجع حق تعالی مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی خدمات علمیہ علمی دینیہ کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اب اس العلوم میں دینی تعلیم کا مبارک آغاز سپٹمبر 2015 سے ہونے جا رہا ہے لہذا یہ حقیر اپنی عالم حاضری پر افسوس کے ساتھ ہی ساتھ دعا کرتا ہے کہ حق تعالی شان استعار العلوم کو تعلیمی اور تعمیری اور تربیتی ہر نوع کی ترقیات سے نوازے اور اس کو قرضوں کے بار سے سبق دوش فرما دے اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے حفاظت فرمائے آمین یا ہم اور ہمارے متعلقین آپ سب کے ساتھ اس پرکیف اور پرقیز جلسے کے افتتاح میں روحانی لحاظ سے شریک ہے اور یہاں الہ آباد میں رہ کر اس جلسے کی کامیابی اور ماں کے تمام مراحل کے کی آسانی کے لیے دعا گو ہے اور, عزی اور عزیز مولی مقبول احمد قاسم اور عزیز مولی محمود احمد ندوی اور عزیز مولی محمد عبداللہ قاسمی اور مولوی محمد عبید اللہ ندوی سلیم اللہ سلام عرض کرتے ہیں اور وہ سب بھی قلبی اعتبار سے شریک شریک جلسہ ہے اب آخر میں اپنی غرض جو خاص دین اور علمی ہی ہے اس کو اپنے احباب اور مخلصین کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس حقیر کے جو علمی اور تربیتی ادارے چل رہے ہیں مثلا مدرسہ عربیہ بیت المعارف اور دار المعارف اور بیت القرآن الكریم اور اس کے علاوہ لڑکوں کے لیے مدرس لڑکیوں کے لیے مدرسۃ العارفات ان کی بقا اور ترقی بلکہ تکمیل کے لیے بسد ادب دعا کی درخواست ہے دعا ہے کہ اللہ آپ حضرات کی دعاؤں کو قبول فرمائے آمین وسلام محمد قمر الزمان صاحب باشوال المکرم 1436 سو ہجری اور 18 اگست 2015 ہزار عیسوی یہ حضرت کی طرف سے ایک معذرت نامہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں بھی خوب برکتیں عطا فرمائے اور امت کو حضرت سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے اب آخر میں بائی الزرگ کو دعا سے قبل جیسے کہ آپ حضرت کو پتہ ہے کہ الحمدللہ للہ یہ جو پریستن العلوم اور مجمع الابرار یہ جو ابرار اکیڈمی جو پریستن گاستان گروتھ پر ہے یہ ایک شاخ ہے یہ جامع ات کی جو لانکستر میں ہے جامع ات القصر آپ کو پتا ہے نائنٹین نائنٹی سکس کو یہ الحمد یہ اس کی افتتاح ہوئی اس کی ابتدا ہوئی اور اس وقت سے لے کر اب تک ماشاءاللہ اللہ لڑکیاں وہاں سے اپنی دینی اور روحانی پیاس کو بجھا رہی ہے اور چار سو سے زیادہ آج تک لڑکیاں وہاں سے فارغہ ہوئی اور صرف اس ملک میں نہیں بلکہ بیرون میں بھی مختلف دینی خدمات کو یہ لڑکیاں الحمد اللہ کے فضل سے انجام دے رہی ہے کچھ عرصے پہلے میرے پاس ایک جرنلسٹ کا فون آیا اور مجھے یہ عرض اور مجھے انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارے پاس لڑکیاں پڑھتی ہیں اور تمہارے ماحول میں رہتی ہے چھ سال سات سال اور اپنی عمر کے اس موقع پر یہ لڑکیاں تمہارے پاس رہتی ہے جو ان کی پیک آف دی جو ان کی پیک آف دی لائف ہے ان کی جوانی کے عمر جوانی کا وقت ہے وہ چھ سات سال آپ کے پاس پڑتی ہے اور زیادہ تر برٹش بون لڑکیاں ہے تو میرا سوال آپ کو یہ ہے انہوں نے مجھے یہ پوچھا کہ یہ لڑکیاں اس ملک کو آئندہ جا کے کیا فائدہ پہنچائے گی برٹش سوسائٹی کو کیا فائدہ پہنچائے گی یہ اس کا سوال تھا کہ برٹش سوسائٹی کو کیا فائدہ پہنچائے گی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں کل فون کروں گا آپ جو بھی جواب ہو وہ ذہن نشین رکھنا اور آپ کے جو جوابات ہوں گے میں اس کو لکھوں گا اور اس کو پبلش کروں گا کروں گی ایک عورت تھی خیر دوسرے دن جب اس کا فون آیا تو میں نے کچھ اس کے بارے میں سوچ رکھا تھا تو میں نے مختصر اس کو یہ جواب دیا کہ دیکھو یہی لڑکیاں کل اٹھ کے مائع بنے گی ان کی شادیاں ہوگی یہ مائیں بنیں گی اور اللہ ان کو اولاد بھی دے گا میں نے کہا کہ جب یہ لڑکیاں مائیں بنیں گی اور ان کی اولاد ہوگی تو یہ اپنے اولاد کی اس نہج پر تربیت کرے گی جو تربیت انہوں نے خود اپنے مدرسے میں سیکھی اس اخلاق پر اپنے بچوں کو برا کرے گی جس اخلاق کو وہ ان کو سکھایا گیا جن اخلاق کی تعلیم دی گئی سچائی امانت صداقت محبت عفو درگزر رحم یہ سب جو اخلاق رسول پاک علیہ صلاحت وسلام کی ہے اور جو اخلاق آپ نے ہم کو بتائے وہ لڑکے یہ لڑکیاں ان اخلاق کو انہوں نے پڑھا انہوں نے سیکھا اور یہی اخلاق انشاءاللہ ان کی نسلوں میں منتقل ہو پھر میں نے کہا اگر یہ اخلاق والی زندگی اور یہ محبت والی زندگی اور یہ تعلیم والی زندگی اگر بچوں میں نہیں آئے گی تو یہی بچے تمہارا سر کا بوجھ گی حکومت کا سر کا بوجھ بنے گی یہ سٹریٹ کے کناروں پہ یہ گھمیں گے اور لڑائیاں کریں گے فساد مچائیں گے اور پتہ نہیں کتنے قانون کے خلاف کام کریں گے اور پولیس کو ان کے پیچھے رہنا پڑے گا حکومت کا کتنا خرچہ ہوگا بھائی ڈسو بزرو کیا ہمارے سامنے نہیں ہیں مختلف آرگنائزیشن حکومت کی طرف سے صرف اس وجہ سے کہ نوجوان ہماری نسل جو ہے یہ استریتوں میں گمے پھیرے نہیں اور فساد نہ مچائے گڑبڑ نہ کرے اور نقصان نہ پہنچائے کمیونٹی کو اس کے لیے ہزاروں پاؤں ان کے خرچ ہو رہے ہیں میں نے کہا کہ تمہاری حکومت کے کتنے پیسے یعنی یعنی محفوظ ہو جائیں گے کتنے پیسے تمہاری حکومت کے بچ جائیں گے بلا کچھ کرے ہوئے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے گی کہ یہی بچے آگے جا کے رحم کا ذریعہ بنیں گے تو کیا یہ فائدہ نہیں ہوا تمہارے ملک کے لیے یہ کیا برٹش سوسائٹی کو فائدہ نہیں پہنچا اس طرح بھائی یہ ادارے ہے جو ہماری بڑوں کی محنت سے فکروں سے اور دن کی محنتوں سے چل رہا ہے ہم اس کی قدر کریں اس دار العلوم کے بانی حضرت مولانا فضل حق صاحب الحمدللہ للہ العلوم کو آج کتنے سال گزر گئے تقریباً انیس سال گزر گئی اس کو اس کو شروع ہوتے ہوئے اس کے ساتھ یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ بھائی بچوں کا بھی کچھ ادارہ ہونا چاہیے تو الحمدللہ للہ ابراڈ اکیڈمی کے نام سے یہاں پر ادارہ قائم کیا گیا اب رہائش کی گنجائش نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام بھی فرما دیا اور یہ رہائشی جگہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سامنے الحمد آگئی اللہ تعالیٰ اس میں ہر قسم کی ترقیات عطا فرمائے نظر بد سے بچاوے اور ہر قسم کی مشکلات کو اللہ عافیت کے ساتھ آسان اور حل فرمائے اب میں حضرت مولانا سے درخواست کروں گا حضرت تشریف لائے اور کچھ ملفوظات سے ہمارے دل کو منور فرمائے جزاک